نواب انور الدولہ الدین خان بہادر شفق خداوند اس وقت کے بارہ پر تین بجے ہیں اتوفت نامہ پہنچا ادھر پڑھا ادھر جواب لکھا ڈاک کا وقت نہ رہا خط کو منہ کر رکھتا ہوں کل ڈاک میں بھجوا دوں گا سال گزشتہ مجھ پر بہت سخت گزرا بارہ تیرہ مہینے صاحب فراش رہا اٹھنا دشوار تھا چلنا پھرنا کیسا نہ تپ نہ کھانسی نہ اصحال نہ فالج نہ لقوہ ان سب سے بدتر ایک صورت پرکدورت یعنی احتراق کا مرض مختصر یہ کہ سر سے پاؤں تک بارہ پھوڑے ہر پھوڑا ایک زخم ہر زخم ایک غار ہر روز بے مبالغہ بارہ تیرہ پھائے اور پاؤں بھر مرہم درکار نو دس مہینے بے خور و خواب رہا ہوں اور شب و روز بے تاب راتیں یوں گزری ہیں کہ اگر کبھی آنکھ لگ گئی دو گھڑی غافل رہا ہوں گا کہ ایک آدھ پھوڑے میں ٹیس اٹھی جاگ اٹھا تڑپا کیا پھر سو گیا پھر ہوشیار ہو گیا سال بھر میں سے تین حصے دن یوں گزرے پھر تخفیف ہونے لگی دو تین مہینے میں لوٹ پوٹ کر اچھا ہو گیا نئے سرے سے روح قالب میں آئی اجل نے میری سخت جانی کی قسم کھائی اب اگرچہ تندرست ہوں لیکن ناتواں اور سست ہوں ہواس کھو بیٹھا حافظے کو رو بیٹھا اگر اٹھتا ہوں تو اتنی دیر میں اٹھتا ہوں کہ جتنی دیر میں ایک قد آدم دیوار اٹھے آپ کی پرسش کے کیوں نہ قربان جاؤں کہ جب تک میرا مرنا نہ سنا میری خبر نہ لی در صورت مرگ نیم مردہ اور در حالت حیات نیم زندہ ہوں در کشوکش ظوفام نگ سلاد رواں ان کے من نانی میران ہم زینی ہاؤس غالب یوسف مرزا میرا حال سوائے میرے خدا اور خداوند کے کوئی نہیں جانتا آدمی کسرت غم سے سودائی ہو جاتے ہیں عقل جاتی رہتی ہے اگر اس ہجوم غم میں میری قوت متفقرہ میں فرق آ گیا ہو تو کیا عجب ہے بلکہ اس کا باور نہ کرنا غذب ہے پوچھو کہ غم کیا ہے غم مرگ غم فراق غم رزق غم عزت غم فراق حسین مرزا یوسف مرزا میر مہدی میر سرفراز حسین میرن صاحب خدا ان کو جیتا رکھے کاش یہ ہوتا کہ جہاں ہوتے وہاں خوش ہوتے گھر ان کے بے چراغ وہ خدا بارہ سجاد اور اکبر کے حال کا جب تصور کرتا ہوں کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے کہنے کو ہر کوئی ایسا کہہ سکتا ہے مگر میں علی کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان اموات کے غم میں اور زندوں کی فراق میں عالم میری نظر میں تیر اتار ہے حقیقی میرا ایک بھائی دیوانہ مر گیا اس کی بیٹی اس کے چار بچے اس کی ماں یعنی میری بھاوج جے پور میں پڑے ہوئے ہیں اس تین برس میں ایک روپیہ ان کو نہیں بھیجا بتیجی کیا کہتی ہوگی کہ میرا بھی کوئی چچا ہے یہاں اغنیا اور عمرہ کے ازواج و اولاد بھیک مانگتے پھرے اور میں دیکھوں اس مصیبت کی تاب لانے کو جگر چاہیے اب خاص اپنا دکھ روتا ہوں ایک بی بی دو بچے تین چار آدمی گھر کے کلو کلیان آیاز یہ باہر مداری کے جورو بچے بدستور گویا مداری موجود ہے میاں گھمن گئے گئے مہینہ بھر سے آ گئے کہ بھوکا مرتا ہوں اچھا بھائی تم بھی رہو ایک پیسے کی آمد نہیں بیس آدمی روٹی کھانے والے موجود مقام معلوم سے کچھ آئے جاتا ہے وہ بقدر صد رمق ہے محنت وہ ہے کہ دن رات میں فرصت کام سے کم ہوتی ہے ہمیشہ ایک فکر برابر چلی جاتی ہے آدمی ہوں دیو نہیں بھوت نہیں ان رنجوں کا تحمل کیوں کر کروں بڑھاپا ظوف قوا اب مجھے دیکھو تو جانو کہ میرا کیا رنگ ہے شاید کوئی دو چار گھڑی بیٹھتا ہوں ورنہ پڑا رہتا ہوں گویا صاحب فراش ہوں نہ کہیں جانے کا ٹھکانا نہ کوئی میرے پاس آنے والا وہ ارق جو بقدر طاقت بنائے رکھتا تھا اب میسر نہیں سب سے بڑھ کر آمد آمد ایک گورمنٹ کا ہنگامہ ہے دربار میں جاتا تھا خلت فاخرہ پاتا تھا وہ صورت اب نظر نہیں آتی نہ مقبول ہوں نہ مردود ہوں نہ بے گناہ ہوں نہ گناہگار گار ہوں نہ مخبر نہ مفسد بھلا اب تم ہی کہو کہ اگر یہاں دربار ہوا اور میں بلایا جاؤں تو نظر کہاں سے لاؤں جہاں پناہ کی مدھا کی فکر نہ کر سکا یہ قصیدہ ممدوح کی نظر سے گزرا نہ تھا میں نے اسی میں امجد علی شاہ کی جگہ واجد علی شاہ کو بٹھا دیا خدا نے بھی تو یہی کیا تھا انوری نے بارہا ایسا کیا ہے کہ ایک کا قصیدہ دوسرے کے نام پر کر دیا میں نے اگر باپ کا قصیدہ بیٹے کے نام کر دیا تو کیا غضب ہوا اور پھر کیسی حالت اور کیسی مصیبت میں کہ جس کا ذکر بطریق اختصار اوپر لکھایا ہوں اس قصیدے سے مجھ کو عرض دست سخن منظور نہیں گدائی منظور ہے پنسن کے باب میں حکم اخیر سن لوں پھر رامپور چلا جاؤں گا جما الاول سے ذی الحج تک آٹھ مہینے اور پھر محرم سے بارہ سو ستتر ہجری سال شروع ہوگا اس سال کے دو چار حد دس گیارہ مہینے غرض کے انیس بیس مہینے ہر طرح بسر کرنے ہیں اس میں رنج و راحت و ذلت و عزت جو مقصوم میں ہے وہ پہنچ جائے اور پھر علی علی کہتا ہوا ملک عدم کو چلا جاؤں گا جسم رام پور میں اور روح عالم نور میں یا علی یا علی یا علی میاں ہم تمہیں ایک اور خبر لکھتے ہیں برمہ کا پتر دو دن بیمار پڑا تیسرے دن مر گیا ہے کیا نیک بخت غریب لڑکا تھا باپ اس کا شفجی رام اس کے غم میں مردے سے بدتر ہے یہ دو مصاحب میرے یوں گئے ایک مردہ ایک دل افسردہ کون ہے جس کو تمہارا سلام کہوں اٹھائیس نومبر اٹھارہ سو انسٹھ وقت صبح غالب حق تعلی تمہیں عمر و دولت و اقبال و عزت دے کل بدھ کا دن دونوں مہینوں کی سترہ تاریخ تھی صبح کے وقت مرزا آغاز جانی صاحب آئے اور انہوں نے فرمایا کہ حسین مرزا کی حرم لکھنؤ سے آئی تھی بی فتن کے ہاں اتری تھی اب وہ پٹودی کو اپنے بیٹے کے پاس گئی کہتی تھی کہ نصیب آدھا ناظر جی بہت بیمار ہیں خدا خیر کرے یوسف مرزا میری جان نکل گئی کیا کروں کیوں کر خبر مگاؤں؟ یا علی یا علی یا علی دس بارہ بار دل میں کہا ہوگا کہ مداری کا بیٹا دوڑا ہوا آیا اور تین خط لایا یعنی وہ نیچے حویلی میں تھا ڈاک کے ہر کارے نے خط لا کر دیے نیاز علی اوپر لے آیا ایک خط یار عزیز کا اور ایک خط ہر گوپال تفتہ کا اور ایک خط ذوالفقار الدین حیدر مولوی کا میاں قریب تھا کہ خوشی کے مارے مجھ کو رونا آ جائے بارے اس خط کو میں نے آنکھوں سے لگایا میرا وہی حال ہے بھوکا نہیں ہوں مگر کسی کی خدمت گزاری کی توفیق نہیں ہے برے بھلے حال سے گزرے جاتی ہے افسوس ہزار افسوس جو تم سے اور نازر جی سے میرے دل کا حال ہے اگر کہوں تو کون باور کرے اور وہ بات خود کہنے کی نہیں کرنے کی ہے سو کرنے کا مقدور نہیں بھائی فضلو عرب سرا میں رہتے ہیں پرسوں سے آئے ہوئے ہیں یہیں اترے ہوئے ہیں دوڑتے ہیں عرضیاں دیتے پھرتے ہیں کوئی سنتا نہیں تم کو سلام کہتے ہیں آمد و رفت کا ٹکٹ موقف ہو گیا فقیر اور ہتھیار جس پاس ہو وہ نہ آئے اور باقی ہندو مسلمان عورت مرد سوار پیادہ جو چاہے چلا آئے چلا جائے مگر بغیر آبادی کے ٹکٹ کے رات کو شہر میں رہنے نہ پائے وہ شور و غلط تھا کہ سڑکیں نکلیں گی اور گوروں کی چھاؤنی شہر میں بنے گی کچھ بھی نہ ہوا مر پٹ کر ایک جان نثار خان کے چھتے کی سڑک نکلی ہے دلّی والوں نے لکھنؤ کا خاکہ اڑا رکھا ہے کہتے ہیں کہ لاکھوں مکان ڈھا دیئے اور صاف میدان کر دیا میں جانتا ہوں ایسا نہ ہوگا بات اتنی ہی ہے جو تم نے لکھی ہے کیوں میں دلی کی ویرانی سے خوش نہ ہوں جب اہل شہر ہی نہ رہے شہر کو لے کے کیا چولہے میں ڈالوں اٹھارہ اگست اٹھارہ سو انسٹھ نجات کا طالب غالب میر مہدی مجروح سید صاحب نہ تم مجرم نہ میں گناہگار، تم مجبور میں ناچار لو اب کہانی سنو میری سرگزشت میری زبانی سنو نواب مصطفی خان بمیاد سات برس کے قید ہو گئے تھے سو ان کی تقصیر معاف ہوئی اور ان کو رہائی ملی صرف رہائی کا حکم آیا ہے آج بدھ دوم فروری ہے مجھ کو آئے ہوئے نواں دن ہے انتظار میں تھا کہ تمہارا خط آئے تو اس کا جواب لکھا جائے آج صبح کو تمہارا خط آیا دوپہر کو میں جواب لکھتا ہوں روز اس شہر میں ایک حکم نیا ہوتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہوتا ہے میرٹ سے آ کر دیکھا کہ یہاں بڑی شدت ہے اور یہ حالت ہے کہ گوروں کی پاسبانی پر قناعت نہیں ہے لاہوری دروازے کا تھانے دار مونڈھا بچھا کر سڑک پر بیٹھتا ہے جو باہر سے گورے کی آنکھ بچا کر آتا ہے اس کو پکڑ کر حوالات میں بھیج دیتا ہے حاکم کے ہاں سے پانچ پانچ بید لگتے ہیں یا دو روپے جرمانہ لیا جاتا ہے آٹھ دن قید رہتا ہے اس سے علاوہ سب تھانوں پر حکم ہے کہ دریافت کرو کون بے ٹکٹ مقیم ہے اور کون ٹکٹ رکھتا ہے تھانوں میں نقشے مرتب ہونے لگے یہاں کا جمع آدار میرے پاس بھی آیا میں نے کہا بھائی تو مجھے نقشے میں نہ رکھ میری کیفیت کی عبارت الگ لکھ عبارت یہ کہ اسد اللہ خان پنسندار 1850 اٹھارہ سو پچاس سے حکیم پٹیالے والے کے بھائی کی حویلی میں رہتا ہے نہ کالوں کے وقت میں کہیں گیا نہ گوروں کے زمانے میں نکلا اور نہ نکالا گیا کرنل برن صاحب بہادر کے زبانی حکم پر اس کی اقامت کا مدار ہے اب تک کسی حاکم نے وہ حکم نہیں بدلا اب ہاکم وقت کو اختیار ہے پرسوں یہ عبارت جمع ادار نے محلے کے نقشے کے ساتھ کوتوالی میں بھیج دی ہے کل سے یہ حکم نکلا ہے کہ یہ لوگ شہر سے باہر مکان وکان کیوں بناتے ہیں جو مکان بن چکے ہیں انہیں ڈھا دو اور آئندہ کو ممانعت کا حکم سنا دو اور یہ بھی مشہور ہے کہ پانچ ہزار ٹکٹ چھاپے گئے ہیں جو مسلمان شہر میں اقامت چاہے بقدر مقدور نظرانہ دے اس کا اندازہ قرار دینا حاکم کی رائے پر ہے روپیہ دے اور ٹکٹ لے گھر برباد ہو جائے آپ شہر میں آباد ہو جائے آج تک یہ صورت ہے دیکھیے شہر کے بسنے کی کون مہورت ہے جو رہتے ہیں وہ بھی اخراج کیے جاتے ہیں یا جو باہر پڑے ہوئے ہیں وہ شہر میں آتے ہیں غالب الائی مولائی کو غالب طالب کی دعا سنو صاحب حسن پرستوں کا ایک قاعدہ ہے کہ وہ امرد کو دو چار برس گھٹا کر دیکھتے ہیں جانتے ہیں کہ جوان ہے لیکن بچہ سمجھتے ہیں یہ حال تمہاری قوم کا ہے قسم شرعی کھا کر کہتا ہوں کہ ایک شخص ہے کہ اس کی عزت اور نام آوری جمہور کے نزدیک ثابت اور متحقق ہے اور تم صاحب بھی جانتے ہو مگر جب تک اس سے قطع نظر نہ کرو اور اس مسخرے کو گمنام و ذلیل نہ سمجھ لو تو تم کو چین نہیں آئے گا پچاس برس سے دلی میں رہتا ہوں ہزار خط اطراف و جوانب سے آتے ہیں بہت لوگ ایسے ہیں کہ محلہ نہیں لکھتے بہت لوگ ایسے ہیں کہ محلہ سابق کا نام لکھ دیتے ہیں حکام کے خط فارسی اور انگریزی یہاں تک کہ ولایت کے آئے ہوئے صرف شہر کا نام اور میرا نام یہ سب مراتب تم جانتے ہو اور ان خطوط کو تم دیکھ چکے ہو اور پھر مجھ سے پوچھتے ہو کہ اپنا مسکن بتا اگر میں تمہارے نزدیک امیر نہیں نہ صحیح اہل حرفہ میں سے بھی نہیں ہوں کہ جب تک محلہ اور تھانہ نہ لکھا جائے ہر کار میرا پتہ نہ پائے آپ صرف دہلی لکھ کر میرا نام لکھ دیا کیجے۔ خط پہنچنے کا میں ضامن چار اپریل اٹھارہ سو اکسٹھ حکیم سید احمد حسن مودودی حضرت یہ آپ کے جد امجد کا غلام تو مر لیا کثرت احکام تواتر ورود اشعار پھر یہ ہنجار کے سو روپے کے نوٹ کی رسید سو بار مانگتے ہو میر ابراہیم علی خان کی غزل جس کا ایک شعر یہ ہے علی علی جو کہا تا تاشحر تو یوں سمجھے کہ زلف قار سے کٹتی ہے اب ہماری رات بعد اسلحہ بھیج چکا اور آپ اس کا تقاضا کیے جاتے ہیں غزلیں آپ کی برستی ہیں کہاں تک دیکھوں آپ کی غزلوں کے ساتھ اور غزلیں بھی گم ہو جاتی ہیں بہتر برس کا آدمی پھر رنجور دائمی غذا قلم مفقود آٹھ پہر میں ایک بار آب گوشت پی لیتا ہوں نہ روٹی نہ بوٹی نہ پلاؤ نہ خشک آنکھ کی بینائی میں فرق ہاتھ کی گیرائی میں فرق راشا مستحلی حافظہ معدوم جہاں جو کاغذ رہا وہ وہیں رہا میر عالم خان صاحب کی دو غزلیں آئی ہوئی کہیں رکھ کے بھول گیا ہوں خلاصہ یہ کہ نوٹ عطیہ سید صاحب کا آپ کے خط میں پہنچا روپیہ وصول ہوا مان خرچ ہوا آپ کی غزلیں شمار سے باہر ہیں بکس میں دیکھوں گا کتابوں میں ڈھونڈوں گا مدعا یہ کہ آپ اور دونوں سید صاحب اس کا التزام کریں کہ ایک غزل اپنے خط میں بھیجیں جب وہ غزل اور اس خط کا جواب پہنچ لے تب دوسری غزل خط میں ملفوف ہو کر بھیجی جائے اور خط ہر صاحب کا جدا ہو آپ یہ میرا خط خود غور سے پڑھ لیں اور دونوں سید صاحبوں کو پڑھوا دیں اسد یک رنگ مرزا تختہ میری جان کیا سمجھے ہو سب مخلوقات تفتہ و غالب کی کر بن جائیں ہر اکیرا بہرخوری ساخت ساختند انت متا سو متا مصری میٹھی نمک سلونا کبھی کسی شے کا مزہ نہ بدلے گا اب جو میں اس شخص کو نصیحت کروں وہ کیا نہ سمجھے گا کہ غالب کیا جانے کہ عبد کون ہے اور مجھ سے اس سے کیا رسم رہا ہے بے شبہ جانے گا کہ تفتہ نے لکھا ہوگا میں اس کی نظر میں سبک ہو جاؤں گا اور تم سے وہ اور بھی سرگراں ہو جائے گا اور یہ جو تم لکھتے ہو کہ تو نے اس شخص کو اپنے عزیزوں میں گنا ہے بندہ پرور میں تو بنی آدم کو مسلمان ہو یا ہندو یا نصرانی عزیز رکھتا ہوں اور اپنا بھائی گنتا ہوں دوسرا مانے یا نہ مانے باقی رہی وہ عزیز داری جس کو اہل دنیا قرابت کہتے ہیں اس کو قوم اور ذات اور مذہب اور طریق شرط ہے اور اس کے مراتب و مدارج ہیں نظر اس دستور پر اگر دیکھو تو مجھ کو اس شخص سے خس برابر علاقہ عزیز داری کا نہیں از راہ حسن اخلاق اگر عزیز لکھ دیا یا کہہ دیا تو کیا ہوتا ہے زین العابدین خان عارف میری سالی کا بیٹا یہ شخص اس کی سالی کا بیٹا اس کو جو چاہو سمجھ لو خلاصہ یہ کہ جب ادھر سے آدمیت نہ ہوئی تو اب اس کو لکھنا لغو وہ بے فائدہ بلکہ مضر ہے جمعہ تئیس دسمبر اٹھارہ سو انسٹھ صاحب ایک امر ضروری باعث اس تحریر کا ہے کہ جو میں اس وقت روانہ کرتا ہوں ایک میرا دوست اور تمہارا ہمدرد ہے اس نے اپنے حقیقی بھتیجے کو بیٹا کر لیا تھا اٹھارہ انیس برس کی عمر قوم کا کھتری خوبصورت وزہ دار نوجوان بارہ سو تہتر ہجری میں بیمار پڑ کر مر گیا اب اس کا باپ مجھ سے آرزو کرتا ہے کہ میں ایک تاریخ اس کے مرنے کی لکھوں ایسی کہ وہ فقط تاریخ نہ ہو بلکہ مرسیہ ہو کہ وہ اس کو پڑھ پڑھ کر رویا کرے سو بھائی اس سائل کی خاطر مجھ کو عزیز اور فکر شعر متروک ماہذا یہ واقعہ تمہارے ہسبح حال ہے اور جو خوں چکاں شعر تم نکالو گے وہ مجھ سے کہاں نکلیں گے بطریق مصنوی بیس تیس شعر لکھ دو مصر آخر میں مادہ تاریخ ڈال دو نام اس کا برج موہن تھا اور اس کو بابو بابو کہتے تھے چنانچہ میں بحر حضرت مسدس مخبون میں ایک شعر تم کو لکھتا ہوں چاہو اس کو آغاز میں رہنے دو اور آئندہ اسی بحر میں اور اشعار لکھ لو چاہو کوئی اور طرح نکالو لیکن یہ خیال میں رہے کہ سائل کو متوفی کے نام کا درج ہونا منظور ہے اور بابو برج موہن سوائے اس بہر کے یا بحر رمل کے اور بحر میں نہیں آ سکتا وہ شعر میرا یہ ہے برم چن نوم بابو برج موہن چکد خون دل ریش از لبان اپریل اٹھارہ سو اٹھاون غالب صاحب تم جانتے ہو کہ یہ معاملہ کیا ہے اور کیا واقع ہوا وہ ایک جنم تھا کہ جس میں ہم تم باہم دوست تھے اور طرح طرح کے ہم میں تم میں معاملات محر و محبت تر پیش آئے شیر کہے دیوان جمع کیے اسی زمانے میں ایک اور بزرگ تھے کہ وہ ہمارے تمہارے دوست دلی تھے اور منشی نبی بخش ان کا نام اور حقیر تخلص تھا نہ نہ وہ زمانہ رہا نہ وہ اشخاص نہ وہ معاملات نہ وہ اختلاط نہ وہ امبساط بعد چند مدت کے پھر دوسرا جنم ہم کو ملا اگرچہ صورت اس جنم کی بے نہیں مثل پہلے جنم کے ہے یعنی ایک خط میں نے منشی نبی بخش صاحب کو بھیجا اس کا جواب مجھ کو آیا اور ایک خط تمہارا کہ تم بھی موسوم ب ہر گوپال و متخلس ب ہو آج آیا اور میں جس شہر میں ہوں اس کا نام بھی دلی اور اس محلے کا نام بلی ماروں کا محلہ ہے لیکن ایک دوست اس جنم کے دوستوں میں سے نہیں پایا جاتا واللہ اللہ ڈھونڈنے کو مسلمان اس شہر میں نہیں ملتا کیا امیر کیا غریب کیا اہل حرفہ اگر کچھ ہیں تو باہر کے ہیں حنود البتہ کچھ کچھ آباد ہو گئے ہیں اب پوچھو کہ تو کیوں کر مسکن قدیم میں بیٹھا رہا صاحب بندہ میں حکیم محمد حسن خان مرحوم کے مکان میں نو دس برس سے کرائے کو رہتا ہوں اور یہاں قریب کیا بلکہ دیوار ب دیوار ہیں گھر حکیموں کے اور وہ نوکر ہیں راجا نریندر سنگھ بہادر والی پٹیالہ کے راجا نے صاحبانے علی شان سے عہد لے لیا تھا کہ بر وقت غارت دہلی یہ لوگ بچ رہے چنانچہ بعد فتح راجا کے سپاہی یہاں آ بیٹھے اور یہ کوچہ محفوظ رہا ورنہ میں کہاں اور یہ شہر کہاں مبالغہ نہ جاننا امیر غریب سب نکل گئے جو رہ گئے تھے وہ نکال پنس دار دولت مند اہل حرفہ کوئی بھی نہیں ہے مفصل حال لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں ملازمان قلا پر شدت ہے اور بعض پرس اور دار و گیر میں مبتلا ہیں مگر وہ نوکر جو اس ہنگام میں نوکر ہوئے ہیں اور ہنگامے میں شریک رہے ہیں میں غریب شاعر دس دس برس سے تاریخ لکھنے اور شعر کی اصلاح دینے پر متعلق ہوا ہوں خواہی اس کو نوکری سمجھو خواہی مزدوری جانو اس فتنہ و آشوب میں کسی مصلحت میں, میں نے دخل نہیں دیا صرف اشعار کی خدمت بجا لاتا رہا اور نظر اپنی بے گناہی پر شہر سے نکل نہیں گیا میرا شہر میں ہونا حکام کو معلوم ہے مگر چونکہ میری طرف بادشاہی دفتر میں سے یا مخبروں کے بیان سے کوئی بات پائی نہیں گئی لہٰذا طلبی نہیں ہوئی ورنہ جہاں بڑے بڑے جاگیردار بلائے ہوئے یا پکڑے ہوئے آئے ہیں میری کیا حقیقت تھی لرض کے اپنے مکان میں بیٹھا ہوں دروازے سے باہر نکل نہیں سکتا سوار ہونا اور کہیں جانا تو بڑی بات ہے رہا یہ کہ کوئی میرے پاس آوے شہر میں ہے کون جو آوے گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں مجرم سیاست پاتے جاتے ہیں جرنیلی بندوبست مئی سے آج تک یعنی شمبا پنجم دسمبر اٹھارہ سو ستاون تک بدستور ہے کچھ نیک و بد کا حال مجھ کو نہیں معلوم دیکھیے انجام کار کیا ہوتا ہے یہاں باہر سے اندر کوئی بغیر ٹکٹ کے آنے جانے نہیں پاتا تم زنہار یہاں کا ارادہ نہ کرنا ابھی دیکھا چاہیے مسلمانوں کی آبادی کا حکم ہوتا ہے یا نہیں اس وقت تمہارا خط پہنچا اور اسی وقت میں نے یہ خط لکھ کر ڈاک کے ہر کارے کو دیا شمبا پانچ دسمبر اٹھارہ سو ستاون اصد اللہ میر مہدی مجروح ہاں صاحب تم کیا چاہتے ہو مشتحد الاسر کے مسودے کو اصلاح دے کر بھیج دیا اب اور کیا لکھوں تم میرے ہم عمر نہیں جو سلام لکھوں میں فقیر نہیں جو دعا لکھوں تمہارا دماغ چل گیا ہے لفافے کو کریدا کرو مسودے کو بار بار دیکھا کرو پاؤ گے کیا یعنی تم کو وہ محمد شاہی روشیں پسند ہیں کہ یہاں خیریت ہے وہاں کی آفیت مطلوب ہے خط تمہارا بہت دن کے بعد پہنچا جی خوش ہوا مسودہ بعد اصلاح کے بھیجا جاتا ہے کیوں سچ کہیو اگلوں کے خطوط کی تحریر کی یہی طرز تھی ہائے کیا اچھا شیوا ہے جب تک یوں نہ لکھو گویا وہ خط ہی نہیں ہے چاہے بے آب ہے ابر بے بارہ ہے نخل بے میوہ ہے خانہ بے چراغ ہے چراغ بے نور ہے ہم جانتے ہیں کہ تم زندہ ہو تم جانتے ہو کہ ہم زندہ ہیں امر ضروری کو لکھ لیا زواید کو اور وقت پر موقوف رکھا اور اگر تمہاری خوشنودی اسی طرح کی نگارش پر منحصر ہے تو بھائی ساڑھے تین سترہ ویسی بھی میں نے لکھ دی نماز قضا نہیں پڑھتے اور وہ مقبول نہیں ہوتی خیر ہم نے بھی وہ عبارت جو مسودے کے ساتھ لکھی تھی اب لکھ بھیجی قصور معاف کرو خفا نہ ہو کلو داروغہ بیمار ہو گیا تھا آج اس نے غسل صحت کیا باقر علی خان کو مہینہ بھر سے تپ آتی ہے حسین علی خان کے گلے میں دو غدود ہو گئے ہیں شہر چپچاپ نہ کہیں پھاوڑا بچتا ہے نہ سرنگ لگا کر کوئی مکان اڑایا جاتا ہے نہ آہنی سڑک آتی ہے نہ کہیں دمدمہ بنتا ہے دلّی شہر خاموشاں ہے کاغذ نبڑ گیا ورنہ تمہارے دل کی خوشی کے واسطے ابھی اور لکھتا بائیس ستمبر اٹھارہ سو اکسٹھ نجات کا طالب غالب